اللہ رحیم ٹھیک نہیں رہی سیرت کا بیان آپ لوگ سن رہے ہیں تک تھے پچھلے درس میں اور میں نے احساس کیا تھا کہ سلے ادیبیا کو بہت توجہ سے آپ کو سننا چاہیے اس لیے کہ ناسازگار حالات میں کس طرح سے ایڈجسٹ کریں مسلمان اس کا پورا اسوا ملتا ہے ہمیں حضور کی صلح ادیبیہ میں سیرت کا ایک بڑا نمایاں اور دخشاں پہلو ہے اگر ہم اس سے رہنمائی لیں صلی ادیبیہ سے تو ہم اسلام کے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں جیسے حضور اقبص نے کیا اس صلح کے ذریعے لوگوں نے اس کو غلط اس میں سمجھا غلط کانٹس میں سمجھا ہے اس کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پائے تو پہلے آپ تھوڑا سا وہ واقعات جو ذہن میں لے لیں پھر دیکھیں اس کے کی نتائج کیا نکلے آپ دیکھیں گے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں جو حضور نے کفوار سے کیا شاندار لفظ تو کافروں کے حصے میں آئے مگر نتیجے حضور کے حصے میں جتنے بھی نتائج تھے اس کے رزلٹ لفظوں سے کچھ لینا دینا نہیں لفظ تو بہت بڑھیا بڑھیا ان کو مل گئے مگر جو اس کے بینیفٹس تھے جو فائدے تھے وہ سارے حضورات سمجھو جتنے بھی تھے آپ نے سنا تھا کہ حضور عمرہ کے ارادے تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کر راستہ بدل کر آپ ہدیبیہ کے پاس ٹھہر گئے تھے وہاں پر گھسنے نہیں دیا کفار نے پوری کوشش ان کی یہ تھی مکے کے دشمنوں کی کہ کسی طرح سے حضور غصے میں آ جائیں اشتعال میں آپ آ جائیں آپ لڑ بیٹھے اب ظاہر ہے کہ وہاں پر پردیس میں مدینے سے دور یہ لوگ اب تو پردیس ہی تھا جب چلے گئے تھے وہاں پر یہ غیر مسلح بھی تھے کوئی لشکر لے کے تو گئے نہیں تھے تو وہاں پر بس ایک, ایک تلوار ان کے پاس تھی وہ بھی نیام میں تھی تو وہاں یہ غصے میں آ جائیں اور لڑ بیٹھے ہیں لڑ بیٹھے اس طرح سے وہاں پر مکے میں مسلمانوں کو ختم کر لیا جائے ایک لڑائی کا بہانہ بنا کر ان سب کو غور کر جائے اس لیے کہ جتنے بھی اسلام دشمن کے جی ہی ہوتی ہے تو خامخواہ اشتہار دلاؤ غصہ مس... دلایا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور ان کی کسی غصے میں نہیں آئے کسی اشتیال میں نہیں آئے دوسرا آدمی ہے کہ ہم کو اشتیال دلانا چاہتا ہے کم سے بڑا بیوقو کون ہوگا کہ ہم اشتہار میں آ جائیں انہوں نے حضور کے قاصد کو بھی حملہ کیا حضور کے اونٹ کو بھی قتل کیا حضور کے اوپر چھاپا بھی مارا میں لیکن حضور نے معاف کر دیا کچھ نہیں کہا. آخر میں آپ نے دیکھا کہ آئے وہ لوگ اور کتنا بڑا قافلہ آیا حضور کے پاس گرفتار کر کے وہ لوگ لائے حضور نے کہا کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا چلے جاؤ یہاں سے حالانکہ حضور چاہتے تھے سب کو ختم کرا دیتے تھے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا بلکہ پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھ کے بھی گئے کہ صحابہ کرام کی جمیت کیا ہے حضور سے محبت کیا ہے یہ سب دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے کہ اشارے پر قربان ہے حضور کے اور کیسا آپس میں محبت ہے اتفاق ہے اتحاد ہے یہ سب معائنہ بھی کرا دیا انہیں تاکہ جا کے رپورٹ بھی دیں کفار کو دشمنوں کو حضور نے اور پھر چھوڑ بھی دیا اور اس کے بعد جب معاہدہ لکھنے کی نوبت آئی اور سہریب ابن عمر آیا معاہدہ لکھنے کے لیے اس میں بھی دب گئے حضور علیہ بظاہر وہ اشتعار انگیز باتیں ہوتی رہی حضور تسلیم کرتے رہے اس نے کہا فوراً واپس چلے جائیں یہاں سے حضور نے کہا ٹھیک ہے ہم واپس چلے جائیں گے حالانکہ کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں شب و روز کی مشقت طے کر کے راستے بدلے پہاڑیوں پر گڑھوں میں کیسے کیسے اترتے ہوئے آئے ہیں یہاں کے کوئی کہہ دے واپس چلے جاؤ کیوں یہاں تو چور بھی آتے ہیں ڈکیت بھی آتے ہیں یہاں پر جرائم پیشہ لوگ بھی آتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے اگر ضور اڑ جاتے یہ لوگ پاک کردار پاک نفس لوگ ان سے کیا دشمنی ہے تمہیں کہ یہ نہیں جا سکتے خانہ کعبہ کی زیارت کو یہ نہیں حضور نے کچھ نہیں کہا اس نے تسلیم کیا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں دوسری شرط یہ تھی کہ آپ کا کوئی بھی آدمی اگر ادھر آئے گا مکہ تو ہم اس کو جانے نہیں دیں گے اور ہمارا کوئی آدمی اگر مدی جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا صحابے کے سے یہ شرط حضم نہیں ہو رہی تھی لیکن حضور نے کہا تسلیم ہے آپ اس نے گمرے فاروقن کتنے غصے میں آ گئے اور کہا کہ یاسول اللہ کیا ہم پر نہیں ہیں اور کیا اسلام سچ نہیں اور کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آپ نے فرمایا بے شک ہوں میں اللہ کے رسول ہوں ابرک صدیق سے جا کے بھیڑ گئے حضرت مر فاروقن صحابہ کرام اس قدر ناراض اس قدر ناراض کی بات نہیں کر رہے حضور اقدس نے احرام کھولا تو کوئی احرام نہیں کھول رہا تھا آپ نے قربانی کی تو کوئی قربانی قربانی کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی قربانی نہیں کر رہا تھا یعنی ناراضگی کی, کی انتہا تھی آپ تو اس یہاں پہ رک جائیں گے کہ ایسا کیوں کیا صحاب کرافرمانی بولتا رہا ایسا نہیں تھا دین نے جو مزاج بنایا تھا کہ ہم ظلم کے گے سر نہیں جھکائیں گے نہ کیا آگے سر نہیں جھکائیں گے وہی مزاج تھا اور یہ حضور سے مخالفت نہیں تھی بلکہ ایک ناز تھا اس لیے جب حضور امر سلیمہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یہ تو بڑے غصے میں ہیں مسلمان تو بڑے غصے میں ہیں اور وہ تو مان نہیں رہے ہیں تو میں کیا کروں تو ام سلیمہ نے سمجھ لیا حکمت شناس تھیں حضور رقبص کی مزاج شناس تھیں صحابہ کرام کو جانتی تھیں یہ لوگ غیرت مند ہیں من غدار نہیں ہیں وفادار ہیں اور جو بھی ناز کر رہے ہیں خود حضور کی سکھائی ہوئی تربیت کے نتیجے میں ہی کر رہے ہیں تو کہا حضور آپ اپنا احرام اتار دیجیے قربانی کیجیے گا اس لیے کہ کوئی ارادہ یہ تھوڑی تھا کہ حضور سے کوئی نوز مہاز آ رہی تھی یہ ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ حضور تیرہ سال میں آپ نے ہمیں جو سکھایا تھا آج ہمارا سر کیوں جھکایا جا رہا ہے یہ ایک حضور کے سامنے کہتے جہاز ایک نوٹ کرانا چاہتے تھے صرف اس بات کو لیکن اس حکمت کو نہیں سمجھ رہے تھے جس کو حضور مسلمانوں کو سکھانا چاہ رہے تھے اگلی شرط سال تک کوئی کے لیے آئیں گے اور تین دن میں فوراً واپس ہو جائیں گے اور کوئی ہتھیار لے کے نہیں آئیں گے مسلمان جتنے بھی ہیں کوئی ہتھیار لے کے نہیں گھس سکیں گے مکے میں اور چلے جائیں گے خاموشی کے ساتھ یہ تمام بظاہر معاہدہ ایسا تھا سہیب نے جو پیش کیا کہ بالکل مسلمانوں کی ایک ذلت آمیز شرائط تھیں مسلمانوں کے لیے لیکن وہ تو یہ چاہتے تھے نا کہ لڑ بیٹھنے مسلمان کسی بہانے اور ہم پیٹ لیں مسلمانوں کو ایک تو ان کی طاقت ختم کر دیں اور پھر سارے عرب میں یوں کہہ کے بدنام کریں کہ یہ لوگ عمرے کے ارادے سے آئے تھے بڑی عبادت کا نام لے کے اور خانہ کعبہ کی زیارت کے ارادے سے آئے تھے اور آئے تھے یہاں لڑنے کے لیے مارے گئے تو اپنا اخلاقی اعتبار سے بلند بھی ہو جائیں گے مسلمان کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے اور یہ کتنا بھی ختم ہو جائے گا حضور اس بات کو سمجھ رہے تھے اسلی حضور کوئی لڑائی کا موقع یا ان سے تصادم کا یا کنفلکٹ کا کوئی موقع آپ آنے نہیں دینا چاہتے تھے ہر چیز ہر ایک چیز آپ تسلیم کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ بھی چب معاہدہ لکھا جانے لگا آپ نے علی مرتضیٰ کو حکم دیا کہ لکھو معاہدہ سہیل ابن عمر بیٹھا ہے حضور بیٹھے ہیں اور حضر علی مرتضیٰ لکھ رہے ہیں محمد ابن مسلمہ دوسری کاپی تیار کر رہے ہیں اس کی دو کاپیوں میں لکھا گیا وہ ایک کاپی جناب علی مرتدہ نے لکھی ایک محمد ابن مسلمان نے کفار کے لیے لکھی مجھ دشمنوں کے لیے لکھی دو کاپیاں تیار کی گئیں اس معاہدے کی لکھا گیا کہ یہ ایک معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ اور سہیل ابن عامر جو نمائندہ ہے مکے والوں کا ان کے درمیان لکھا جا رہا ہے بس مل کا پہلے تو بھی لکھا اللہ ملائی رہی شروعات میں روک دیا سہیل ابن امر نے بسم اللہ کیا ہوتی ہے ہمارے معادوں پہ ہماری تحریک بسم اللہ نہیں لکھی جاتی یہ آپ لوگوں کی اصطلاح ہے آپ لوگوں کی ورڈنگ ہے یہ مسلمانوں کی ہم بھی اسمک اللہ لکھتے ہیں وہی وہ لکھیں گے ہم جو ہماری ہے ورڈنگ آپ کی نہیں چلے گی حالانکہ مطلب تو ایک ہی ہے اللہ کے نام سے لیکن چونکہ یہ لفظ مسلمانوں کا ہے یہ اصطلاح مسلمانوں کی ہے اور اسے ڈومنیٹ کر رہے ہیں مسلمان یہ لگتا ہے معاہدے کو اوپر چائے ہوئے ہیں اس لیے اس نے اس پہلا اعتراض پر کر دیا کہ یہ نہیں لکھے بسمل اللہ, بسم... بسم اللہ... بسم اللہ لکھا جائے گا چنانچہ بسم کے لکھا گیا یہ بھی ایک طرح سے جھکنا تھا ان کے آگے لیکن حضور کوئی جھگڑا مول لینا نہیں چاہتے کیوں یہ تو یہ بحقی... حکمت تو میں آپ کو ابھی بعد میں بتاؤں گا پہلے تو آپ واقعہ دیکھتے جائیں آپ نے کہا ٹھیک ہے اسمک اللہ اس کے بعد ایک معاہدہ ہے یہ جو محمد رسول اللہ کے اور ان کے درمیان ہے صاحب نے کے درمیان ہے تو اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ لکھا آپ نے اگر ان کو ہم رسول مان لیں اللہ کا تو جھگڑا کس بات کا ہے سارا جھگڑا تو اسی بات کا ہے سہیب نے کہا اب دیکھیں آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دوسروں سے لڑائی زمین کے نام پر یا پالیٹکس کے نام پر یا کسی نام پر ہے وہ کتنا غلط کہتے ہیں کہ جھگڑا ہمارا کسی سے نہ زمین کا ہے جھگڑا ہمارا نہ کسی سے کسی چیز کا جھگڑا ہے محمد رسول اللہ کا یہ تو خود اللہ علیہ اور کہہ رہا ہے ہمارا جھگڑا کچھ نہیں ہے زمین ومین کا کوئی جھگڑا واد نہیں ہے ہمارا ہمارا جھگڑا تو رسول اللہ کا ہے کہ یہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں یہی بات میں کہاں کرتا ہوں آپ سے ہمارا جو جھگڑا ہے وہ یہ ہے حضور اقدس کے نام پر ہے دنیا سے یہ کسی سے بھی اگر ہے تو یہ جھگڑا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول مانتے ہیں ان کو تارا جھگڑا اس بات کا ہے اس نے کہا کہ یہ جھگڑا رسول اللہ جو ہے ہم نہیں گے اس کو جناب میں بیٹے یعنی کوئی جھگڑا اور کوئی وواد ہم نہیں چاہتے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں چاہتے یہ معاہدہ مکمل ہونا چاہیے لکھا جانا چاہیے چاہ وہ معاہدہ کمپلیٹ ہوا یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ اسی درمیان میں ابو جندل رضی اللہ تشریف لائے جو سہیلب نے امر کے جو نمائندہ ہے مکے والوں کا جو مہادہ لکھوا رہا ہے ان کے لڑکے ہیں بیٹے ہیں اسلام قبول کر چکے تھے مکے میں تھے اور بے انتہا اذیت برداشت کر رہے تھے زنجیروں میں باندھ کے رکھا جاتا تھا ان کو مارا پیٹا جاتا تھا بے حد کسی طرح سے سنا کہ حضور تشریف لائے ہیں عمرے کے لیے اور یہاں دبیا میں خ... آپ کے مزن ہیں تو اپنی بیڑیاں توڑا کے وہاں سے بھاگ کر آئے اس حال میں کہ بیڑیاں ان کے پیروں میں تھیں ہاتھوں میں بھی تھیں اور بندھے ہوئے تھے وہاں سے بھاگ کر آئے حضر کو بری طرح سے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا تو وہاں پر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں مسلمانوں میری حالت تم دیکھ رہے ہو کہ میری کیا حالت ہے ان لوگوں نے میری کیا حالت کی ہے زنجیروں میں مجھے باندھ کر رکھا ہے میرے پر بے انتہا سیتم توڑے جا رہے ہیں اور یہ ایک عرصہ ہو چکا مجھے مظالم برداشت کرتے ہوئے اس لیے اب جب مدین واپسی ہوگی تو میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں نے کہا کہ یہ معاہدے کی دوسری شرط کے خلاف ہے ہمارا آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے مکے کا کوئی آدمی مدینے نہیں جائے گا مدینے کا آدمی اگر آئے گا تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا مکہ میں یہ ہمارا آپ کا معاہدہ ہے لہذا اسد کے خلاف ہم ابو جندل کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے اردو نے فرمایا سہیل ابھی مادہ لکھا نہیں گیا ہے معاہدے کی ابھی شروعات کی سدور بھی نہیں لکھی گئی ہیں لہٰذا یہ معاہدہ ابھی لاگو نہیں ہے ابو جندل اگر ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو انہیں جانے کی اجازت دے دو. کہ ان کو پر بے انتہا مظالم اور ظلم ہوئے ہیں ناقابل برداشت انسانیت سو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن سہیل نے کہا کہ اگر یہ آپ کو تسلیم نہیں ہے تو معاہدہ ہمارا کینسل ہمادہ نہیں کوئی معاہدہ کا ہمارا آپ کا درمیان میں، کوئی معاہدہ نہیں ہم کوئی معاہدہ نہیں, نہیں لکھیں گے کتنا اپنے آپ کا اپر ہینڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یعنی معاہدے میں مکے والے کتنے چھائے ہوئے ہیں ہر بات ابھی منوا رہے ہیں ٹریفک ہے اگر آپ یہ نہیں مانتے تو ہم کوئی معادہ کرنے کو تیار نہیں ہے پھر ہمارے آپ کے درمیان جنگ ہوگی آپ نے فرمایا ابو جندل اللہ پر سب کرو اللہ تمہاری کوئی راہ نکالے گا ہم تم کو واپس نہیں لے جائیں گے کیونکہ ہم یہ معدہ چاہتے ہیں یہ معدہ ہونا چاہیے ابو جندل کو واپس کر دیا رودے جھکتے مسلمانوں کا دل کٹ کے رہ گئے ان کی حالت کو دیکھ کر حضور نے واپس کر دیا کہ ٹھیک ہے تم مظالم برداشت کرو اللہ سے دعا کرو اللہ تمالی کو راہ نکالے گا معاہدہ لکھا جاتا رہا لکھا گیا اس کی کاپی تیار ہوئی محمدی مسلم نے دوسری کاپی تیار کی ادھر سے جناب عمر فاروق کے بھی دستخط ہوئے اس کے اوپر پر جو بہت خفا بھی تھے شرائط پر جناب بخش صدیق ہوئے علی مرتبہ کے ہاتھ سے لکھا گیا وہ معاہدہ اور دوسری کاپی محدودی مسلم نے تیار کی اور اس طرح سے وہ شاداں و فرہاں سہیلب ابن عامر یہ سوچ کر کہ آج مسلمانوں کو زبردست شکست دی گئی ہے سیاسی شکست اور میں نے دی ہے چونکہ مشہور سیاسی شخص تھا سہیلبن عامر اور بہت بڑا خطیب بھی تھا کے پھٹتے تھے اس کے عرب میں بہت بڑا اسپیکر اور بڑا سیاسی مطلب انسان مانا جاتا تھا تو اپنی کامیابی کے اوپر شادہ و فرحاں کاپی لے کر کے معاہدے کی مکے کو چلا گیا روانہ ہو گیا لیکن کیا یہ کوئی کامیابی تھی بات کے حالات نے بتایا اس سے جو نتائج نکلے جو حضور کی نگاہ بصیر شناز دیکھ رہی تھی وہ کیا نکلے تھوڑے سے پس منظر پر غور کر لیں تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ سارے معاہدے جو حضور نے کیے جو شرائط آپ کو لگ رہی ہیں کہ اسلام مسلمانوں کے خلاف تھی وہ ساری کی ساری مسلمانوں کی حق میں تھی جتنی بھی تھی وہ اتنا تھا کہ وہ اپنی بےوقوفی میں یہ سمجھا نہیں وہ اپنے ساتھ الفاظ شاندار الفاظ لے گیا لیکن ان سے سارے نتیجے حضور نے حاصل کی اس اس معاہدے کی تمام دفعات سے جتنے بھی نتائج رزلٹ تھے پوزیٹیو رزلٹ سب حضور نے حاصل کیے بنو بکر میں بنو خزاں میں ہمیشہ سے دشمنی چلی آتی تھی معاہدے کی شرط نمبر چار کے تحت یہ طے تح ہوا کہ جو قبیلہ چاہے مسلمانوں سے معاہدہ کرے جو قبیلہ چاہے قریش سے معاہدہ کرے زبردست دشمنی تھی قریش قریش کی بنو بکر میں اور خزاں میں بے حد ایک دوسری شکل نہیں دیکھ سکتے تھے جب اسلام کی دعوت بلند ہوئی مکے میں تو ان لوگوں نے اپنے اختلافات دور کرنے کا فیصلہ کیا اور دونوں مل جل کر مسلمانوں کی مخالفت میں آ لیکن جو ہی یہ معاہدہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا قریش کا اور بنو بکر نے اعلان کیا کہ ہم قریش کے ساتھ ہیں معاہدے کی شرط نمبر چار کے تحت تو خزانہ اعلان کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دشمنی جو ان کے درمیان تھی وہ ایک دم ابھر آئی اور یہ حضور کے ساتھ ہو گئے بکر ہوئے قریش کے ساتھ فوراً جو ان کی آپسی دشمنی تھی ان کہا کہ اب جنگ کے حالات ختم ہو گئے اب تو دس سال کی صلاح ہو گئی اب ہم اپنی پرانی دشمنیوں پہ لوٹ جانا چاہیے لہٰذا انہوں نے فورا یہ کیا کہ ایک دم انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اگر وہ ان کے ساتھ ہیں قریش کے بکر تو ہم محمد صدم کے ساتھ ہیں اب اگلی لڑائی تھی ان کو بھی کوئی پیٹرونی چاہیے تھی قریش کے مقابلے میں مکے میں رہتے ہوئے ان کو بھی کوئی بیگ چاہیے تھا لہذا ایک بہت بڑی طاقت خدا جو ایک دم کے ساتھ آئی دوسری بات یہ تھی حضور کے پیش نظر یہ تھی کہ حضور کئی محاذوں پر لڑنا نہیں چاہتے تھے یہود کو حضور نے کچھل دیا تھا آپ جانتے ہیں یہ سارے یہود اکٹھے ہو گئے تھے خیبر میں جا کر بنو بنو بنوکا بنو نظیر یہ تین قبائلی یہود کے تھے جو رہتے تھے مدینہ میں اور یہود اپنی سادشی فطرت کے تحت کسی معاہدے کے نہ کبھی قائل رہیں نہ کسی معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں حضور سے بارہ معاہدے کیے مدینہ جانے کے بعد معاہدے ہوئے حضور کے توڑ دیے حضور کو شہید کرنے کی کوشش کی پتھر مار کے گرانے کی کوشش کی زہر دے کر کو کوشش کی سارے معاہدے ہر آڑے وقت میں خندق کی لڑائی میں بنو قریضہ بھی جو ہے غداری پہ آمادہ ہو گئے اس سے پہلے بنو نذیر بنو کو حضور اقوس کے غداری کے نتیجے میں باہر نکال دیا تھا جہاں تک مہادو کا ریکارڈ تھا یہود کا ریکارڈ یہود کی دشمنی بہت خراب تھی قریش کا ریکارڈ بہت اچھا تھا مہادو کے سلسلے میں انہوں نے کبھی کوئی خلاف ورزی نہیں کی جو معاہدے کیے اس کو پوری طرح نبھایا چار مہینے تھے یہ جن میں لڑائی نہیں ہوتی تھی کبھی خروج تک کسی مسلمان کو نہیں دی گئی جس کو کبھی پناہ دے دی مسلمان کو اس کو کسی نے چھو تک نہیں میں کہا کرتا ہوں اس بات کو کہ آج کل کے جو دشمنان اسلام ہیں ان سے بہت زیادہ شریف تھے مکے کے لوگ جو بات کہتے تھے اس پہ جمے رہتے تھے بات کے پکے اور قول کے دھنی تھے وہ لوگ معاہدے نہیں توڑتے تھے کبھی بھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کرنے کے بعد جو پہلا فائدہ پیش نظر تھا حضور کے وہ یہ تھا کہ اب آپ قریش کی طرف سے یکسو ہو کر یہود سے نمٹنا چاہتے تھے یہود کی جو اجتماعی طاقت خیبر میں تھی پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی بھی قریش اٹھے تو ساتھ میں یہود بھی اٹھ گئے اور ادھر سے منافقین اور یہ تین اسٹیج بن جاتے تھے حضور کے خلاف منافقین یہود اور قریش مل کر مکے والے اور مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے تھے جیسے خندق کی لڑائی میں کیا سب اکٹھے ہو گیا آ گئے حضور سارے دشمنوں کو ایک فارم پر رکھنا نہیں چاہتے تھے اس لیے جوں ہی آپ نے قریش سے امن کا معاہدہ کیا ویسے ہی یہود سے آپ خالی ہو گئے لڑنے کے لیے فوراً اور آپ چاہتے تھے کہ ان کی جو متحدہ طاقت خیبر میں جمع ہوئی ہے اس سے نمٹ لیں تاکہ ان کی جو ریشہ دوانیاں رہتی ہیں اور منافقین کے ساتھ جو ساز بازی مکے کے مدینے کے کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اس سے ان سے نمٹنے کی مہرت مل جائے یہود سے پہلی بات تو آپ یہ چاہتے تھے چنانچہ جیسے اس معاہدے کی خبر یہود کو ملی یہود سمجھ گیا کہ اس کا اب جو ہے حضور کا رخ ہماری طرف ہو جائے گا کیونکہ ادھر سے آپ مطمئن ہو گئے ہیں دس سال کے لیے اب ہماری طرف ہو جائے گا تو انہوں نے فورن میٹنگ بلائی اور کیا کہ حالات بڑے سنگین ہو گئے ہیں حضور ادھر سے جو ان کے روایتی دشمن ہیں ان سے آپ معادہ کر چکے ہیں دس سال کا ناجنگ جنگ ہو گیا ہے ادھر سے کوئی ہنگلہ نہیں ہوگا اب نہ وہ کسی جنگ میں شریک ہوں گے اب اس لیے ہمیں فوراً اپنا انتظام کر لینا چاہیے چنانچہ حجی ابن اختب کی سرکردگی میں خیبر میں جو متحدہ طاقت تھی یہود کی وہاں پر انہوں نے طے کیا کہ مکہ کے جو مدینے کے جو منافق ہیں عبداللہ ابن وبئی وغیرہ ان کو ساتھ لے کر وہاں کے جو غدار قبائل ہیں اور مسلمانوں کو اس سے پہلے کے سر اٹھائے ہیں کچل دیا جائے اور غطفان کا قبیلہ جو قریش سے الگ تھا اس سے معاہدہ کیا جائے اب قریش تو ٹوٹ گئے ہیں لہذا غطفان کے قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا اس کے پاس انہوں نے اپنا بھیجا اور یہ کہا کہ آپ اور ہم سب مل کر کے مدین نے ایک اوپر حملہ کرتے ہیں متحدہ طاقت اور ہم خیبر کی ساری پیداوار کا آدھا حصہ غطفان کو دیں گے اس کے بدلے میں اگر غطفان کے لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو جتنی بھی پیداوار ہمارے کھیتوں سے ہوتی ہے اور جتنی بھی ہمیں انکم ہوتی ہے آدھی ہم غطفان کو دیں گے فورن یہ جی بنائی جو اس کا ایک قدرتی نتیجہ تھا اس, اس, اس تشریف لے گئے وہیں سے واپس خیبر میں جا کر کے آپ نے گھیر لیا ان کے قلوں کو اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو ایک کئی دن ہو گئے بہت دن ہو گئے 15 بیس دن گزر گئے کچھ ہوا نہیں کسی کوئی ریسپانس نہیں ہوا تو آپ نے کہا کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس سے اللہ راضی ہے اللہ کے رسول راضی ہے اور جس کے ہاتھ پہ اللہ نے مسلمانوں کی فضا لکھی حضبر فرماتے ہیں کہ اس رات سے زیادہ مجھے اشتیاق نہیں رہا کہ دیکھیں اللہ کے رسول کس کو دیتے ہیں جھنڈا اسلام کے یہ ٹرننگ پوائنٹ جو سلحیہ سے شروع ہوتا ہے فتح مکہ پہ قدم ہے ڈیڑھ سال کا جو عرصہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام نے جو عظیم کامیابی حاصل کی ہیں جو صلح حدیبیہ کے نتیجے میں آپ حیرت فرمائیں گے اور پھر حضور اقبص کی بصیرت کے اوپر آپ ناز فرمائیں گے کہ حضور عبدس نے جس طرح سے مہرے ترتیب دیے ہیں اور ایک ڈیڑھ سال میں جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا ہے اس کی بات آپ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ حضور اقبس پہ جو نازل ہوئی تھی صورت ان نہ فتح کا فتح مبینہ ادیبیہ سے واپسی پر یہ رسول اس فتح کے ذریعے ہم نے اپ کے فتح عطا فرمائی بہت بڑی فتاہ تھا فرمائی وہ کس طرح سے روپکار ہوئی یہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ پہلی فتح تو حضور کی یہ تھی کہ پہلی بار اسلام کو اور مسلمانوں کو عرب میں یہ مان لیا گیا کہ وہ بھی ایک پارٹی ہیں ایک طاقت ہیں اب تک تو لٹے رہے تھے وہ جو بھاگ کے گئے تھے ان کی حیثیت یہ تھی کہ مکہ سے بھاگ کے کچھ لٹے رہے چلے گئے ہیں اپنا دین بدل دھرم بدل لیا ہے اور جن کیا, کیا باتیں کرتے رہتے ہیں قافلوں کو لوٹتے ہیں یہ ذہن میں تھا لوگوں قبیلوں یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی طاقت بھی ہیں وہ کوئی پارٹی ہیں یہ تسلیم نہیں کیا گیا تھا لیکن اس معاہدے کے ذریعے جو قریش جو عرب کی نمائندہ طاقت تھے جب انہوں نے حضور کو ایک پارٹی مان لیا اور یہ بات گئی کہ واقعی وہ ایک پارٹی ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے باقاعدہ معاہدہ ہوا تو مسلمانوں کی ایک زبردست طاقت اخلاقی یہ بن گئی کہ دوسرے قبیلے چھوٹے چھوٹے سے جو آس پاس مدینہ کے رہتے تھے انہوں نے حضور سے معاہدے کیے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اب حضور خود ایک طاقت ہے اور جس سے عرب کی مرکزی طاقت معاہدہ کر رہی ہے تو اب حضور کی حیثیت یہ نہیں ہے آپ کے ساتھیوں کی کہ مدینہ مکے سے باغ کے کچھ لوگ آ گئے ہیں بلکہ یہ حیثیت ہے کہ وہ ایک گروپ ہیں ایک ان سے پیکٹ ہوتا ہے ایگریمنٹ ایک طاقت ہے وہ برابر کی ایک طاقت ہے ایکول یہ ایک حضور کو ایک بینیفٹ اس کا یہ ہوا نفسیاتی بہت سے نے کیا آپ کے ساتھ بہت سے قبائل نے معاہدے کی اور ان قبائل کے معاہدے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ اب تک جو دشمنی کی دیوار تھی اسلام اور غیر مسلموں کے درمیان میں وہ ٹوٹ گئی خلا ملا شروع ہوا چونکہ ناجنگ معاہدہ ہو گیا تھا تو خود قریش کے لوگ بھی خلا ملا ہوا دیگر قبائل کا بھی خلا ملا ہوا مسلمانوں کے اخلاق دیکھیں سیرتیں دیکھیں لوگوں نے آپس میں ان کا پیار دیکھا مساوات دیکھی ایک اللہ کے نام پہ جھک جانے والے یہ لوگ ان میں امیر و غریب کا امتیاز نہیں نوج نیچ کا امتیاز نہیں دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دیوار ہیں آپس میں اللہ کے آگے بالکل جھکنے والے دکھی ہوئی ناک کا اونٹ جیسے ہوتا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں لوہے کی دیوار اس کردار نے دل موہ لیا قبائل کے لوگوں کا وہ لوگ جو ہدیبیا میں چودہ سو تھے ایک سال کے بعد دس بارہ ہزار ہو گئے خالد نے ولید اور سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کے خالد بن ولید جنہوں نے جنگ کا پانسہ پلٹ دیا ہر موقع پر معاہدے میں حضور کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہوئے آپ کو یاد ہوگا خالد بن ولید کے لشکر حضور کا راستہ روکنے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ مکے میں نہیں گھسنے دیں گے حضور نے راستہ بدلا تھا ادیبیہ کی طرف گئے تھے وہ خالد بن ولید اسلام لے آئے وہ اسلام کے سب سیلار بن گئے بعد میں مضر اور شام کو پتہ کر کے اسلام کے قبر میں ڈالا انہوں نے ٹھیک تین مہینے کے بعد مودا کی جنگ خالدن ولید کی سربراہی میں لڑی گئی خالدن ولید جو کہ اسلام کے سب سے دشمن تھے ایک لاکھ کے لشکر سے روم کے تین ہزار مسلمانوں کو لے کے لڑ گئے اور جیت کے آئے وہاں سے یعنی روم کی حکومت پہ دبدبہ بٹھا دیا امریب نے آس جو فاتح مثر ہیں ارب کا دماغ کہا جاتا تھا ان کو وہ اسلام لیا ہے وں قریب آیا جب دیکھا ان کے کردار کو تو دل موہ لیا اسلام نے مسلمانوں کے کردار نے سیرت نے یہ معاہدہ جو ہوا اس کی وجہ سے یہ موقع ملا یہ موقع اس, اس لیے حاصل ہوا اور اس کے بعد پھر یہ ہوا ابھی میں تھوڑا آگے چلا گیا تھوڑا پیچھے جانا چاہیے مجھے معاہدے کے بعد حضور علیہ جب واپس ہوئے ابو جندل کو چھوڑ کر واپس یہ آپ بولے تھے کہ صحابی جناب ابو بصیر مکے سے بھاگ کے آئے حیران و پریشان ظلم توڑ رکھے ہیں اور آپ نے یہ شرط تسلیم کر لی ہے کہ مکے سے جو آئے گا سدم رسیدہ اس کو آپ لے کے نہیں جائیں گے تو ہم کیا کریں پھر ہمارا پرسان حال کون ہوگا لیکن حضور تو دیکھ رہے تھے اس بات وہ تو سمجھ رہے ہم جیت گئے لیکن حضور کا مق... حضور تو اس کے پیچھے حکمت دیکھ رہے تھے پہلی حکمت تو یہ تھی کہ جو آدمی مکے سے بھاگ کے آ رہا ہے وہ آدمی یا تو بزدل ہے یا منافق ہے مسلمانوں میں وہ اسلام کے کسی کام کا نہیں ہے اور جو مدینے سے بھاگ کے جا رہا ہے مکے میں ظاہر مکھی چھوڑ کے جا رہا ہے اسلام آپ چاہتے تھے کہ جو مکے کے مسلمان ہیں وہ مکے میں رہیں ظلم و ستم برداشت کریں اور اسلام کی خوشبو پھیلائیں وہاں تاکہ وہاں اسلام پھیلے اور مدینے سے جو بھاگ کے جا رہا ہے وہ آدمی غدار ہے وہ ہمارا آدمی نہیں ہے بہتر ہے کہ وہ چلا جائے مہاد میں آپ یہ بات دیکھ رہے تھے لیکن ابو بشیر جیسے لوگ بھی تھے جو آئے اور کہا کہ حضور آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا ابو بصیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے پیچھے پیچھے دو مکے والے آئے بھیجے تلوار لیے ہوئے ابو بصیر کو آپ لے نہیں جا سکتے معاہدہ لکھا جا چکا ہے ان کو یعنی کہ گروپ کو کسی کو سکتے ان کو آپ کو حوالے کرنا ہوگا حضور نے حوالے کر دیا کہ ابو بصیر ہم معاہدہ کر چکے ہیں معاہدے ہم نہیں توڑا کرتے مسلمان معاہدے نہیں توڑا کرتے ہم نہیں آپ کچھ بھی بیت رہیے آپ جائیں یہاں سے چلے جائیے آپ نے حوالے کر دیا ان دونوں کے درمیان میں ابو بصیر نے کہا حضور ٹھیک ہے آپ نے اپنا معاہدہ نوایا اب آپ مجھ سے بری ہوں میں آپ سے بری ہوں مطلب یہ یعنی میری کسی عمل کی ذمہ داری اب آپ کے اوپر نہیں ہے وہاں سے آپ واپس ہوئے اور اس کے بعد جو لوگ تلوار کھینچے ہوئے جا رہے تھے تو ان کو اس میں لیے انہوں نے کہا کہ یہ تلوار تو بڑی چمک رہی ہے تمہاری بہت شاندار تلوار اور کہا اور ایسی ہے اور کہ ویسی ہے انہوں تو یہ کرنا میں انجام دی انہیں تو وہ کرنا ہے انجام دیے ہیں ارے خیر ایسا تو نہیں ہے تو تم بلا جی ایسا تو خیر نہیں ایسی تو نہیں ہے تم کہہ رہو کہ نہیں ایسی ہی لو دیکھو ہاتھ میں ہاتھ میں کوئی ذمہ داری نہیں وہاں مکے کے پاس جو پہاڑیاں تھیں اس میں اپنا کیمپ بنا لیا اور جتنے بھی ان کے گروپ تھا تم یہاں پہ آ جا اور آنے کے بعد جتنے بھی ان کے تجارتی قافل شام کو جاتے تھے مکے والوں یہ اپنی پہاڑیوں میں سے نکلے مہارے کی شرط نمبر شرط نمبر دو فی ختم کر دی جائے یعنی جو آدمی آپ کے یہاں براہ کر واپس بلا لیجیے اپنے پاس ان کو آپ واپس بلا لیجئے اور خود حضور سے آکر خوش آمد کی کہ نمبر دو کی یہ شرط جس کو اپنی بہت بڑی جیت سمجھ رہے تھے اس کو آپ واپس لے لیجئے یہ حضور کے پاس آئے حضور عطم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو موقع ملا آپ کو دعوت اسلامی کا یہ جو آپ کو ٹائم مل گیا سن چھے میں یہ ہوا ہے مہادہ دیر سال کا ٹائم آپ کو ملا ہے اس کے بعد دس سال کے لیے سے مہادہ ہوا تھا دس سال رہ نہیں سکا یہ تو اس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا پہلے تو تو یہ نکلا کہ خدا حضور کے ساتھ آئے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے جب حضور کے ساتھ آئے پہلے تو سیاسی مجبوری میں سامنے آئے ساتھ آئے بکر کی مخالفت میں لیکن بعد میں ایسے حالات پیش آئے کہ ان کے دل میں اسلام کے لیے گوشہ پیدا ہو گیا جب دوری پیدا ہوتی ہے تو دوری ہوتی چلی جاتی ہے جب قربت ہوتی ہے تو مختلف حالات قربت پیدا کر دیتے ہیں بہرحال یہ کہ وہ حضور قسم کے پاس انہیں یعنی خدا سے پیکٹ ہوا پھر یہود کی طرف آپ نے رخ کیا خیبر کا قلعہ آپ نے گھیرا اور گھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جھنڈا میں کل اس کو دوں گا یہاں تک میں آگیا تھا جھنڈا میں اس کو دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہے اور میرے فاروق فرماتے ہیں مجھے رہا خیال کہ شاید کس کو دیں یہ اعزاز کس کو ملے صبح فضل کی نماز کے بعد حضور علبیہ وسلم نے جناب علیم اور کو بلائے ان کی آنکھیں دکھ گئی تھیں علی کو آنکھوں میں آشوب چشم تھا دیکھ نہیں پا رہے حضور پوچھا حضور کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اسلام کا ایجنڈا تمہارے حوالے کر رہا ہوں جنابی علی مرتضیٰ کہا حضور میری آنکھیں دکھ رہی ہیں دھوپ تیز تھی میری آنکھیں دکھ رہی ہیں اور مجھے بخار بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ نے پاس بلایا اور بلانے کے بعد اپنا لواب دہن انگلیوں میں آپ نے لگایا اور ان کی آنکھوں میں لگا دیا اللہ فضل سے ان کے ان کی درست ہو گئی اور جھنڈا ان کو ہاتھ میں تھمایا نے اور لے کر کے لشکر کی کمان کی بیس ہزار لڑا کا خبر کی طلب موجود تھے یہود کے مرحب ایک پہلوان تھا جیسے آپ کو یاد ہوگا آپ دودھ تھا بڑا مشہور ہزار آدمی کو برابر جو خندق میں جناب علی مرتدہ نے اس کو ختم کیا تھا ایسا ہے بڑا ایک زبردست مرحب پہلوان تھا یہودیوں کا وہ حضرت علی مرتضی کے مقابلے کے لیے آیا اور انہوں نے مقابلہ کیا لیکن اتنا طاقتور تھا کہ حضرت مرتضی یعنی ڈھال ان کی جو ہے ڈھال جو ہے اس کے پراک چھوڑ گئے ڈھال سے روک نہیں سکے اس کے حملے کو اس موقع پر جناب علی مرتضی نے استراری حالت میں اور بطور ڈھال کے اس کو ختم کیا بالآخر یہاں اسلام کو فتح حاصل ہوئی کا ختم ہو گیا خیبر کو اسلام کو برچم لہرا گیا اور وہ طاقت غفان کی سے جو انہوں نے کیا تھا سب ختم ہو گیا مشترکہ کیا غطفان سے جو معاہدہ وہ کر کے آئے تھے وہ پیداوار ہے جو تم غطفان کو دینے والے تھے اب ہم تم کو دیں گے یہود سے ہوا کہ آدھی پیداوار ہم تم کو دیں گے اب اور خراج اس کے پورا ہم کو دینا ہوگا چنانچے بات کے واقعات بتاتے ہیں کہ بکثرت یہودی مسلمان ہوئے مسلمانوں کا انصاف دیکھ کر کیونکہ حضور اقدس جو عمال بھیجتے تھے تقسیم کرنے کے لیے وہ پیداوار اور ساری مال و دولت کے جو ہوتے تھے وہ اس کے دو ڈھیر لگا کے ان کے حوالے کر دیتے تھے کہ تم چاہے یہ لو چاہے وہ لے لو کوئی سا بھی لے لو تو یہودی سردار یہ کہتے تھے کہ بخودہ زمین و آسمان اسی انصاف پر قائم ہے جو مسلمان جو مسلمان کر رہے ہیں اپنے معاہدوں کی پاسداری اور جو انصاف کر رہے ہیں بڑے بڑے یہودی مسلمان ہوئے اور اس دوران حضور علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے ان پہ آپ غور فرمائے حیب نے اختب مارا گیا اس میں جو ان کا سردار تھا یہودی تمام قبائل کا متحدہ سردار تھا اس کی بیٹی جناب صفیہ سے حضور اقدس نے نکاح فرمائے حضور کے نکاح پہ بڑا اعتراض ہے دشمنان اسلام کو اس موقع پر جب کہ یہودیوں کی متحدہ طاقت کے سربراہ کی بیٹی سے آپ نکاح فرمائیں اس سے بڑی اخلاق کی شکست یہودیوں کو اور کیا ہو سکتی ہے صفیہ بن تیب نے مبد سارے یہودی جو ہے آپ ان سب کے اقدامات بن جاتے ہیں اور عرب کی روایت ہے کہ جس خاندان کے ادامات بن جائیں اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا یہ عرب کی روایت ہے بنو قیضہ بنو قینقہ یہ سب تمام یہودی قبائل کی متحدہ طاقت کا جو سربراہ ہے اس کی بیٹی جناب صفیہ سے آپ نے نکاح فرمایا دوسرا نکاح آپ نے فرمایا ابو سفیان کی بیٹی ام میں حبیبا ابو سفیان جو کہ لشکر قریش کا سردار تھا سربراہ اسی کے ساتھ آپ نے قریش کا جو سردار تھا متحدہ داقت کا اس کی بیٹی ام حبیبہ حفشے میں ہجرت کر گئی تھی رملہ نام تھا ان کا رملہ حبشہ ہجرت کر گئی تھی وہاں پر حضور نے وہی نکاح کے پیغام بھجوایا فوراً اور وہاں پر نجاشی بادشاہ اس سے پہلے حضور اقدس خط بھیج چکے تھے چھ بادشاہوں کو آپ نے خطوط بھیجے معاہدہ ہدبیہ کے فورن کے بعد جو, جو دعوت اسلامی کا آپ کو موقع ملا پھیلانے کا اس میں پہلا ایکشن خدا کو آپ نے توڑا دوسرا ایکشن یہود کو آپ نے کچلا ختم کیا ان کی طاقت کو تیسرا ایکشن تمام بادشاہوں کو آپ نے اسلامی دعوت کے خطوط بھیجے کسرا کے نام کیسر روم کے نام حرقل کے نام مخوقس کے سارے بادشاہوں کے نام آپ نے خط بھیجے جس میں دو تین لوگ مسلمان بھی ہوئے نجاشی مسلمان ہوا اسحم نجاشی مسلمان ہوا اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا حضور عبس کا خط پہنچا اس کے پاس کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں تیرا ملک محفوظ رہے گا تو اسلام کو قبول کر لے اس نے کہا اگر وہ یہاں آتے تو میں ان کے پیر دھو کر پیتا اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا حضور کی خدمت میں ایک خط دے کر اور اس میں اسے کیا رسول اللہ آپ کا خط مجھے ملا اور یہ میری شرف ہے کہ آپ کا خط مجھ تک آیا اور میں اظہار وفاداری کے طور پر اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں یہ کھلا کھلا اسلام قبول اسلام تھا اور اس کے بعد حضور اقبص نے اسی کو خط لکھا ام حویہ کے لیے ابو سفیان کی بیٹی جو حبشہ میں تھی نکاح کا پیغام نکاح ان کا عبید اللہ سے ہوا تھا پہلے عبید اللہ کے ساتھ ہجرت کی تھی عبید اللہ جو ہے بالکل نعمر تھیں عبید اللہ کے ساتھ ہجرت کی تھی عبید اللہ وہاں جا کر کے حقشا جا کر کے ہو گیا تھا نکاح ٹوٹ گیا تھا ان کا اور یہ اس پردیس میں بے چارگی کی حالت میں تھی ابو سفیان کی ابو صفیان بھی پریشان تھا بے کی حالت میں تھی وہاں شوہر تو ان کا ختم ہو گیا تھا بعد میں حضور اقدس کا پیغام پہنچا یہ تو یہ یقین نہیں کر سکی کنیز جو ہے ابرہا نجائشے کی جو کنیز تھی پیغام لے کے پہنچی کے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نکاح کے لیے پیغام دیا ہے اس پردیس میں پہنچا پیغام یقین نہیں کر سکی خوشی میں ان کے پاس جو زیور تھے پچاس میں اسقاض وہ سب اس کو دے دیا اتنی خوشی ہوئی اتنی حیرت انگیز خبر تھی ان کے لیے وہاں نجاشی نے نکاح پڑھایا حضور وسلم کی طرف سے جناب حارث نے نکاح پڑھایا مہر ادا کیا چار سو مسقال سونا تو آج محمود بھائی ہم سے پوچھا رہے کہ مہر شرعی کیا ہے بہت سے لوگ جو ہے دو سو روپئے رکھوا لیتے ہیں نا شرع پیمبری دو سو روپئے شرح پیمبری اگر پتہ چل جائے نا شرع پہمی تو وہی ہوا نا جی حضور نے رکھا مہر چار چار سو مسقال کی قیمت جوڑی ہے کتنی ہوئی کون ادا کرے گا کون کر سکتا ہے ادا بعد یہ محردا ہوا حضور ابوز کے طور سے اس کے بعد وہ کہتی ہوں میں حیوہ کے ہم وہاں سے کشتی کر کے روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے میں حاضر ہونے کے لیے وہیں سے کشتی ہم نے کی مدینہ کے لیے اور مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضور تو خیبر تشریف لے گئے قلعہ گھیرے ہوئے ہیں یہودیوں کو وہاں پر تو ہم انتظار کرتے رہے وہاں پر جناب جعفر افشے ہی میں تھے جناب علی ارتضا کے بھائی جس روز آپ خیبر کو فتح کر کے لوٹ رہے تھے اس روز آپ کو معلوم ہوا کہ ام آئی ہیں اور جناب جعفر آئے جناب علی مرتضی کے بھائی حفشے سے آئے تو ملنے وہیں پہنچ گئے خیبر ہی پہنچ گئے یہ لوگ مدینے معلوم ہوا حضور نہیں ہے تو وہیں پہنچ گئے خیبر حضور خیبر ہی میں تھے یہ قوائل کو فتح کرنے کے بعد تو حضور اسلم جو ہے بےقرار ہو کے اٹھے اور جناب جعفر کو سینے سے لگا لیا اور کہا خدا کی قسم ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا ابن ابی طالب کے کی زیادہ خوشی ہے آج ہمیں کس بات کی زیادہ خوشی ہے اور ان کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہوا غذا کو آپ نے توڑا اور پھر سلاطین کو آپ نے خط بھیجے اس میں کئی مسلمان بھی ہوئے خیبر کو آپ نے فتح کیا ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا یہودی سردار کی بیٹی سے نکاح کیا یہودی قبائل کو بھی گویا آپ نے جو ہے رشتے کے مندن میں باندھ لیا اور قریش کو بھی آپ نے رشتے کے مندن میں باندھ لیا اس لئے ہوئے ہیں نکاح حضورﷺ کے ورنہ حضور کے یہ نکاح اگر مقاسد سے ہوتے ان میں اسلام کے دشمن کہتے ہیں اور گندے الفاظ سے حضورﷺ کو یاد کرتے ہیں تو حضورﷺ کی عمر شریف تیرے پن چوبن سال ہے چوپن سال کے عمر میں آپ سب بیواؤں سے نکاح کیا ہے اپنے جتنے بھی ہیں پہلا نکاح تو آپ نے چوبیس ساڑھے چوبیس سال کے عمر میں کیا جناب فاطمہ سے جو جناب خدیعہ سے جو کہ 40 سال کی تھی اور پوری عمر باون سال کے عمر تک انہی کے ساتھ گزار دی سارے نکاح جتنے بھی آپ کے ہوئے ہیں یہ چپنہ پچپنہ کے عمر میں ہوئے ہیں اور یہ سب اسی کو سیاسی حال کو کرنے کے لیے یہ حضور کی حکمت عملی کا حصہ تھا جو صلیم حضبیعہ کے فوراں بعد آپ نے استعمال کی اس کے بعد یہ ہوا کہ یہود تو الگ تھلگ پڑ گئے تھے قریش سے توڑ لیا آپ نے ان کو خدا کو خزاں کو وہ توڑ لیا بنو بکر سے آپ نے قریش اور یہود بھی ٹوٹ کے الگ ہو گئے بالکل الگ ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے دعوتی مصروفیت آپ کو حاصل ہوئی مسلمانوں کا اسٹیٹس بلند ہو گیا عرب میں یہ ایک پارٹی ہے ایک گروپ ہے ایک طاقت ہے یہ جو شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھیں وہ سب مسلمانوں کے فیور میں آ گئی جتنی بھی تھیں اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان سارے عرصے میں پورے عرب کے قبائل میں جب اسلام پھیل گیا ہے ایک سال کے اندر ہوا ہے سب کچھ اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ خالد ابن ولید اور ابن آس جیسے لوگ جو پورے پورے ایک آدمی نہیں تھے بلکہ پوری پوری ایک قوم تھے دیکھا جائے ان لوگوں کا آنا یہ جو مشہور مورخ ہے گبن وہ لکھتا ہے کہ اس تاریخ میں پوری ورلڈ ہسٹری میں ہم اگر مقابلہ کریں تو نیپولین بوناپارٹ کی جنگیں بھی یا سکندر کی جنگیں بھی خالد کی جنگی مہمات کے نتیجے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی یعنی کوئی کمپریزن نہیں ہے کسی قسم کا جو بہترین اسٹیٹجی جو بہترین چالیں خالد نے چلی چنانچہ اسلام لانے کے فوراً بعد حضور کو اطلاع ملی کہ شاہ روم جو ہے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے مدینے کے اوپر ایک لاکھ کا لشکر لے کے آ گیا ہے مسلح تو حضور نے پہلی مہم بھیجی محتا کے لیے کے موتا جس میں آپ نے علم دیا ابن ابی طالب کو وہی جو حفشے میں آ کے ملے تھے آپ اور کہا اگر یہ شہید ہو جائیں تو زیدیب حارثہ اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے مقرر کر لے چنانچہ یہ ہوا کہ ابن ابی طالب بھی شہید ہوئے اور ابن نارثہ بھی شہید ہوئے جو حضور کے بیٹے تھے بنے ہوئے اس میں اور پھر علم ان کے ہاتھ میں آیا جناب خالد بن جو پہلی جنگ تھی اسلام پہلی آزمائش تھی ابھی مسلمان ہوئے بھی, بھی ابھی ایک دو مہینے ہوئے تھے ان کو مسلمان ہوئے خالد کو یہ سارے حالات جو فوراً مسلمانوں کو اپنا سب سیلار بنا کر کے وہ تین ہزار یا تین ہزار سے بھی کچھ کا مسلمان تھے وہ بھیڑ گئے ایک لاکھ کے لشکر سے ویل جو لشکر تھا خالد نے پہلی ایسی اس چال سے لڑا فوج کو میں مناؤ میں سراؤ قلب میں جو تقسیم کرنے کے بعد اور کچھ ان کی چھپانے کے بعد ان کے کچھ دستے اور چھوٹے چھوٹے پچیس پچیس تیس آدمیوں کے دستوں کی شکل میں حملہ کرنا شروع کیے اس طرح پہ ایک پورا سیریل بنا دیا جس سے ایک نفسیاتی روپ یہ ہوا روم کے لشکر کے اوپر کہ بدنی کتنے ہیں خدم ہی نہیں ہو رہے ہیں خود جناب خالد کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹی اس گئے پہلی جنگ تھی اور اسی کے نتیجے میں اللہ ورید کو سیف اللہ کا لقب دیا یہ اللہ کی تلوار ہے اور اس کو ایک لاکھ کا فرارا لہراتے ہوئے آئے ایک طرف تو سلح ادبیہ سے مسلمانوں کا اسٹیٹس بلند ہوا دوسری طرف روم کی طاقت جو بہت بڑی طاقت تھی اس وقت جیسے آج امریکہ کی طاقت تھی اس کو زبردست ٹکر دی مسلمانوں نے بہت قلیل تعداد کے ساتھ اس سے مسلمانوں کا ایک وقار پورے عرب میں بڑھا پھر یہود کو پورا کچل دیا جو بڑے بدترین دشمن تھے تو منافقین جو مدینے میں تھے ان کی حوصلہ اشکنی ہوگی یہ سب کچھ آپ نے اور پھر جو کچھ اخلاقی مورل ڈویٹ دینے کی بات تھی ابو سفیان کی بیٹی سے اور ہوئی ابن وطم کی بیٹیوں سے نگاہ کر کے آپ نے ختم کر دی تو اس طرح سے اس پورے سال میں حضور نے وہ کچھ حاصل کیا جس نے پوری دنیا کی ہسٹری کو بدل دیا بعد صلی دھوبیہ کے فوراً بعد جو, جو ٹائم آپ کو ملا منہ تو آپ اسی الجھن میں رہتے کہ قریش سے لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اگلے سال جب آپ عمرے کو تشریف لے گئے ہیں وعدے کے مطابق تین دن کے لیے تو آپ کے ساتھ دو ہزار صاحبے کرام تھے اس وقت عمرے میں آپ تشریف لے گئے وہاں لے جانے کے بعد وعدے کے مطابق آپ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ ہم صرف تین دن رہیں گے لیکن جب عمرہ ہم کریں گے تو اس میں رمل کیا جائے گا آپ میں سے جو لوگ حج کو گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ طواف جو سات شوت ہوتے ہیں یا صفا مبع کے درمیان میں جو آپ بھاگتے ہیں سائی کرتے ہیں تو اس میں تین پھیروں میں آپ جو ہے اکڑ کے چلتے ہیں تین پھیروں میں اکڑ کے کندھے ہلا کے اور اکڑ کے چلا جاتا ہے حضورات نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ ہم مکے میں جا رہے ہیں تو ہم اکڑ کے چلے گے رمل کیا جائے گا تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ مہاجرین وہاں جا کر مدینے میں وہاں کی آب و ہوا میں لاغ کمزور ہو گئے ہیں یا ان میں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے یا یہ نفسیائی طور سے خوف زدہ ہیں پچھلے سال جو یہ تاثر بنا تھا کہ مسلمان دب گئے ہیں لہٰذا آج مکے میں اکڑ کے چلا جائے گا اور اللہ کو آج اس چال سے زیادہ پسند نہیں ہے کوئی چال چنانچہ رمل کیا صاحبۂ کرام نے انہیں اکڑ کر چلے عمروں کے درمیان میں وہ پوری شانہ شوکت کے ساتھ چلے اور وہی لوگ جو ایک مسلمان کا وجود مکے میں دیکھنے کو تیار نہ تھے انہوں نے تین دن تک مسلمانوں دب دبا دیکھا اور خون کے گھونٹ پیتے رہے خون کے گھونٹ اس لیے پی کر رہا ہوں میں کہ جب مسلمان واپس لوٹے ہیں تو دشمنی کی آگ بھڑک گئی کفار کے دل میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ معاہدہ وعدہ ختم کیا جائے اس معاہدے سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے ایک سال میں نے سب کایا پرٹ, پرٹ کر کے رکھ دی حضور جب لوٹے ہیں تو جناب حمزہ کی بیٹی جناب امامہ جن سے حضور بےحد محبت کرتے تھے شہید ہو گئے جناب حمزہ وحد میں آپ کو یاد ہوگا جناب محمد دس گیارہ سال کی تھیں اس وقت یہ سن سات ہے حمزہ کو شہید ہوئے بھی سات سال ہو چکے ہیں تقریباً پانچ سال چھ سال ہو چکے ہیں جناب امامہ نوگر سی بچی تھیں حضور اکوسلام جب واپس ہوئے لگے تو دوڑتی ہوئی آئیں حضور سے لبٹ گئیں چچا یا امی یا آمی مجھے بھی لے چلیں مطلب چونکہ ابھی تک وہیں تھی یہ. مجھے بھی لے چلیں گلو گیر ہو گئے اشکریز ہو گئے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے لیکن اماموں کو آپ وہیں چھوڑ کر چلے گئے معاہدے کے مطابق کسی کو لے جا نہیں سکتے تھے آپ، اور وہاں جب آپ واپس پہنچے مدینہ تو قریش کی آگ بھڑک گئی سینوں میں مسلمان تو شان دکھا کے چلے گئے پچھلے سال تو ہم نے دبا لیا تھا لیکن اب تو یہ الٹا ہو گیا انہوں نے روم کو بھی دبا لیا یہودیوں کو بھی چل دیا تمام دن اتنے حوصلے ہو گئے کہ دنیا کے بادشاہوں کو دعوت اسلام دینے لگے کئی بادشاہ بھی مسلمان ہو گئے قبائل سب جو در جوگ ان میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ پیکٹ کر رہے ہیں اگریمنٹ کر رہے ہیں ان کی حیثیت بڑھ گئی پہلے کچھ بھاگے ہوئے لوگ تھے یہ آج یہ ایک پورا اسٹیٹ بن گئے گورنمنٹ بن گئے ختم کیا جائے یا دل میں آگ جل گئی اور کہا یہ سب کچھ خزا طاقت دے رہے ہیں اس لیے ہو رہا ہے تو خدا کے اوپر بڑھ گئے آ کے اوپر حملہ کر دیا ان کے کئی آدمی مار دیے وہ خانے کعبہ میں گز گئے اپنی جان بچانے کے لیے تو یہ وہاں بھی گھس گئے وہاں بھی مار دیا ان لوگوں کو کئی لوگوں کو مار دیا خدا کے لوگوں کو ہم کو معلوم ہے کہ خدا کا پیکٹ ہو گیا تھا حضور السلم کے ساتھ چنانچہ یہ فوراً حضور کے پاس آئے خدا والے اور انہوں نے کہا کہ بکر والوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے اور ہمارے آدمی مارے ہیں اور معاہدے کے مطابق آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا اس میں اس جنگ میں اس لڑائی میں حضورت نے فرمایا اگر میں تمہارے لیے اسی طرح سے نہ لڑوں جیسا میں اپنی جان کے لیے لڑتا ہوں تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تمہارے حقوق کی حفاظت کے لیے اور آپ نے فوراً نوٹس بھیجوایا ابو سفیان کو جس کی بیٹی آپ کی بیوی بن چکی ہیں آپ نے فوراً نوٹس بھیجوایا کہ معاہدہ حدیبیہ کے تحت خزا ہمارے حلیف ہیں اور بکر پہ حملہ کیا ہے لہذا میں تمہارے سامنے تین شرطیں رکھتا ہوں یا تو تم بکر سے اپنا معاہدہ توڑو اس لیے کہ بکر سے اگر تمہارا معاہدہ رہتا ہے تو ہمارا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے یا تم بنو خزاں کو ان کی دیت ادا کرو ہر آدمی کے بدلے میں سو اونٹ جو اس کا بہا ہوتا ہے یا پھر ہمارا تمہارا جو معدہ ہوا تھا اس کو کینسل کرو معادہ دبی ختم سمجھا جائے تین باتیں دیکھ کر حضور نے بھیجا ابھی ایک سال میں یہ ساری صورتحال آ اگلے سال آپ نے کہا یا تو بنو خزاں کو سن اونٹ کی دیات دو یا بکر سے اپنا معاہدہ توڑو یا پھر معاہدے کو ختم سمجھو غرور میں تو تھے جب حضور کا یہ فرستہ پہنچا حضور کا پیغام تو انہوں نے ہانک دیا کہ ہاں تیسری شرط قبول ہے معاہدہ ختم ہے جاؤ کہتے جا کے معاہدہ ختم ہے تو دشمنی کی آگ میں جل رہے تھے حضور کو اسی بات کا تو انتظار تھا کہ ان کی زبان سے یہ لفظ نکلنا چاہیے کہ معادہ ختم ہے دس نے فوراً حکم دیا صحابہ گرام کو کہ تیار ہو جاؤ مہادہ ٹوٹ چکا ہے اب ہمیں مکے کے اوپر حملہ کرنا فوراً قریش پہ حملہ کرنا ہے خدا کی حمایت پہ خدا کا بدلہ لینے کے لیے صحاب گرام کو تیاری کا حکم دے دیا گیا ابو سفیان کو پتہ چل گئے فوراً دعوت میں مشاورت ہوئی یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس کو کچھ کرنا چاہیے ہوا کہ ابو سفیا معاہدے کو بحال کرو کس ترکیب سے ہاتھ پیر جوڑ کے اس کو بحال کرو ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے وہ لوگ جو روم کے ایک لاکھ کے لشکر کی پراگشے اڑا آ گئے ہم ان سے کیا لڑ سکیں گے تو جان ہزیلی بھی لے کے آتے ہیں ان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے ایک ابھی دیکھ چکے ہیں کہ بنو نذیر کو یہودیوں کی طاقت کو ختم کر دیا مدینہ میں منافقین کو دبا دیا اور یہاں پر روم کے ایک لاکھ کے لشکر کو بھگا دیا ہم کہاں سے پنگا مول لے سکتے ہیں ہماری تیاری مکمل نہیں ہے اس معاہدے کو بحال کرو یہ کیڈنگ مار دی کہ معاہدہ ختم ہے اسے فوراً بحال کرو کون جائے معاہدہ بحال کرنے کے لیے تو ابو سفیان جو سردار تھے کہ انہیں طے ہوا کہ تم خود جاؤ سردار سردار سے بات کرے گا ابو سفیان گیا سفر کر کے باقاعدہ معاہدے کو بحال کرنے کے لیے مدینے پہنچا اب وہاں چور کی طرح گھومتے پھر رہے. کبھی مسجد نبی میں جھانکتے ہیں کبھی کو جھانکتے ہیں کہیں دیکھنے لگے کوئی ڈر یہ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کے کمرے میں گھس گیا جا اپنی بیٹی کے کمرے میں جا کر گھس گئے کہ اپنی بیٹی ہے گی کوئی بات نہیں ہے اس کے گھر ٹھہریں گے اور پناہ میں رہیں گے اور کوئی بات بھی نہیں ہو وہاں گئے بیٹی تو علم و سالن کہے گی مرحبہ کہے گی اندر گھسے اور پلنگ بیٹھنے لگے تو بیٹی نے کہا پیچھے ہٹی, بستر سمیٹ دیا ابو صفیان نے کہا کیوں یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں ام نے کہا یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے تم جیسے ناپاک انسان کے بہن بیٹھنے کے قابل نہیں تم اس قابل نہیں ہو کہ اس بستر پہ بیٹھ ہو تو ابو صفیان نے کہا واہ ہفشے جا کے تو, تو بالکل بد دین ہو گئی اور بدتمیز بھی ہو گئی باپ کا احترام نہیں جانتی باپ کی عزت نہیں جانتی سارا نشہ حرن ہو گیا کہا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ جنگ کے ماحول ختم کروں اور امن کے حال بحال کروں امن کی, یعنی امن کی بات, بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں. جناب فاطمہ کے پاس گیا برابر میں جناب فاطمہ رہتی جناب معیشت کے اور فاطمہ سے جا کے درخواست کی کہ حضور کو سمجھا دو کس طرح سے کہ معاہدہ بحال کر دیں ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہمارے آدمی نے غلطی سے کہہ دیا معاہدہ بحال کر دیں ہم معدے کو بحال کرتے ہیں وہ بات غلطی سے کہہ دی گئی تھی اس کی معافی مانگتے ہیں حضرت فاطمہ نے منہ نہیں لگایا تو حضرت, حضرت حسن گود میں تھے جناب فاطمہ کے گود میں چڑھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ بیٹا جا کر حسن آج کہہ دے اس بات کو کہ امن بہتر ہے جنگ سے تو یہ سارے عرب کا سردار کہلائے گا یہ چاہے تو خون خرابہ رگوا سکتا ہے لیکن جناب فاطمہ نے بات نہیں کی حسن نے یہ بات نہیں کی تو بھی جناب علی مرتزہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضور سے کہہ کر کسی طرح سے یہ معاہدہ بحال کرا دو ہم سے غلطی ہوئی ہے بیوقوفی میں کہہ دیا ہم نے ڈنگ مار دی ہم نے ہم نہیں چاہتے کوئی پنگا لینا علی نے کہا یہ تو تم حضور سے بات کر سکتے ہو اب تو حضور نے تیاری کا حکم بھی دے دیا ہے صاحب کو تم ان سے بات کرو جا کر حضور سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اس کو تو علی متضیٰ نے کہا کہ پھر ایک مشورہ ہمارا یہ ہے کہ تم مسجد میں جا کر کے سب کے سامنے مجمع عام میں اعلان کر دو کہ ہم مہدہ بحال کرتے ہیں اور یہ کہہ کر چل جاؤ تم ہم معاہدہ بحال کرتے ہیں ہماری طرف سے معاہدہ بحال ہے ابو سبیا نے یہ کیا مسلمان جمع تھے سب مسجد میں کھڑا ہوا کھڑے ہو بہار کہا کہ وہ مہدہ بحال ہے ہمارا ہم نے توڑا نہیں ہے غلطی سے ہو گیا تھا وہ میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں معاہدہ بحال ہے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا نہ کسی مسلمان نے نہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا وہاں سے چلا گیا واپس مکے پہنچا تو لوگوں نے بیوقوف بنایا اسے کہ علی متعین تو اچھا مذاق کیا تمہارے ساتھ تمہیں بیوقوف بنا دیا سب کے سامنے تمہارے منہ سے جو ہے ناک سے لگیر کھچوا دی اور تم سے یہ بھی کہہ دیا ماضا بہال ہے معافی منگوا لی اور ایسے مہاجے بہال ہوتے ہیں کیا ایسے تھوڑی بہال میں پھر کیا کریں پھر میٹنگ ہوئی تو بر طے ہوا کہ بھائی ایک طرفہ کام کیا جائے اور ایسا کریں کہ ہم خدا سے معافی مانگ لیں باکر والے خدا سے معافی مانگ لیں اور جتنے آدمی ان کے قتل ہوئے ہیں سب کے بدلے میں سو سو اونٹ دے دیں بدیل خدا کو بلایا اور کہا کہ بھائی ہم سے دل لے لو اور جتنے آدمی تمہارے قتل ہوئے ہیں سب کے بدلے سو سو اونٹ دینے کو ہم تیار ہیں سو سو اونٹ دے دیے گئے بدل کو لے کے گئے یعنی یہ دیکھیں ایک سال پہلے جو نو کا عالم یہ تھا کہاں ہے ایک سال کے اندر اندر ہر شرط کو یک طرفہ معافی مانگنے کو تیار ہیں دیت دینے کو تیار ہیں بحال کرنے کو تیار ہیں اور جا کے دے آئے وہاں پر لیکن حضور سے ادھر سے روانہ ہو چکے تھے حضور صحابہ گرام کا دس ہزار کا لشکر لے کر کے خزا کا بدلہ لینے کے لیے خزا کو انصاف دلانے کے لیے حدیل خزائی نے اپنی طرف سے ایگریمنٹ سائن کر دیے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم دیت قبول کرتے ہیں لیکن حدیل خزائی کو کوئی خزا کی نمائندگی تو حاصل تھی نہیں معاہدہ اس کی طرف سے جو ہے کیا،, کیا نہیں جا سکتا تھا خدا کے لوگ جو ہیں آتش انتقام سے بھرپور تھے حضور کا انتظار کر رہے تھے جب حضور کا لشکر مکے کے پاس پہنچا تو ابو سفیان نے یہی سمجھا کہ خزا کے لوگوں نے تیاری کی ہے جنگ کی پہاڑ پر چڑھا جناب عباسی عبد المطلف سے کہا کہ خزا کی تو بڑی شان ہے بھائی خزا کا تو بڑا زبردست لشکر ہے تو عباس نے کہا کہ ولہ یہ خدا کا لشکر نہیں ہے یہ محمد حسن کا لشکر ہے خدا کی قیامت تک یہ شان نہیں ہو سکتی جو یہ شان ہے اس طرح سے جو ہے یہ ایک نیا اسٹیج شروع ہوتا ہے اب چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ان اگلے درس میں وہ بتاؤں گا کہ کس طرح حضور وسلم نے کس اسٹریٹجی کے ساتھ ان تمام دشمنوں کو بغیر ایک آدمی کو کنوچ لگائے ہوئے یا بغیر ایک قدرے خون بہائے ہوئے کس طرح سے پورے مکے پہ آپ نے کنٹرول حاصل کیا اور کیسے اسلامی ہسٹری اس کی ایک نئے موڑ پر مڑی اگلے درس میں رسول چیل لیا لکھوایا